والحمد لله وكفا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى على صلی سب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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يطلع في بيوتكن من آيات الله <تصفيق> قال النبي صلى الله عليه وسلم خَيْرُكُمْ خيركم لأهله وانا خير لأهلي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشاهدين الشاهدين واج الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزی نوجوانوں الحمد سلسلہ سیرت ام المؤمنین کے زمین میں ہم نے سیدہ ام سلمہ غزی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ احواز کا ذکر کیا تھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے کہ وہ زوجہ محمد مصطفیٰ ہے وہ امہات المؤمنین میں ہیں لیکن اسی طرح علوا نے فرمایا ہے کہ حضور کی تمام بیویاں تمام ازواج متحرات جو تھیں وہ علوم حدیث کی مخزن تھیں چونکہ ان کے سامنے ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارک اعمال مبارک افعال مبارک ہوتے تھے لیکن فرمایا کہ بی, بی ام سلمہ اور بی, بی عائشہ کا تو کوئی حریف بھی نہیں تھا یعنی ان کو اللہ نے جو مقام دیا تھا ان کا تو کوئی مقابل بھی نہیں اسی طرح شیخ الاسلام ابن القیب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر صرف سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کے فتح کو ہم جمع کریں تو ایک مستقل کتاب پر تب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا کا ایک شان تھا ایک عظمت تھی اسی لیے جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور آپ صورت حمل کے ساتھ تھیں حاملہ تھیں تو اسلام میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خامد فوت ہو جائے اور وہ حاملہ ہو تو اس کی عدت یہ ہوگی کہ وضع حمل تک انتظار کرنا ہوگا جب وضع حمل ہو جائے اور اس سے پاک ہو جائے تو گویا اس کی عدت جو تھی وہ ختم اور اگر حاملہ نہیں تھی خامد مر گیا تو اس کی عدت جو ہے چار مہینے دس دن یعنی عدت الوفات جو ہے یا تو یا تو فونا جن کا خامند فوت ہو جائے تو ان کو چار مہینے دس دن اور عدت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خامند کی موت کے بعد بیوی اسی گھر میں رہے گی گھر سے بغیر کسی اہم مجبوری کے باہر نہیں جائے گی اور چار مہینے دس دن تک کسی قسم کا میک اپ سنگار نہیں کرے گی حتہ کہ آنکھ میں سرمہ تک بھی نہیں لگائے گی جیسے عام عورتیں تیل ویل یا ہاتھوں میں تو میک اپ وغیرہ نہیں ہوتے لیکن وہ ساک شاغ وغیرہ ہوتے ہیں چھوٹی بہت لیکن وہ بھی نہیں کرے کیونکہ گویا وہ ایک عدت میں ایک سوگ کے دنوں میں ہے <تصفيق> ہاں اپنے گھر میں رہتے ہوئے بات کر سکتی ہے اور اسی طرح یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں تو اس کا کوئی اور عزیز اس سے شادی کرنا چاہتا ہو تو وہ بھی اس کو اشارتن بھی بات نہیں کہتا جب تک کہ اس کی عدت نہ گزر اور اگر اب عدت جو ہے وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت کیا ہوگی وضاحمل اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا خامند فوت ہوا اور عورت جو ہے وہ آٹھ مہینے کی حاملہ ہے تو مانا یہ ہے کہ خامند کے ایک مہینے کے بعد تقریباً ڈیڑھ مہینے کے بعد اس کی ولادت ہو جائے گی عدت پوری ہوگی کیونکہ اصل میں اسلام کا منشا یہ ہے عت کا مرنا تو اب دیکھیں نا کسی کے لیے بھی تین دن سے زیادہ شو کر, کرنے کی اجازت نہیں ہے باپ مر جائے بیٹا مر جائے بھائی مر جائے بہن مر جائے کوئی تین دن کے لیے شو لیکن ایک خامن کا مسئلہ ہے کہ اگر خامن مر جائے اب جیسے دیکھیں کہ کسی کی بیوی مر جائے تو خامن پہ کوئی عدت نہیں عدتت جو ہے وہ صرف بیوی پہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ بھائی خامن تو فوت ہو گیا ہو سکتا ہے اس کے پیٹ میں حمل ہو ہو سکتا ہے وہ حاملہ ہو اسلام احتیاط کرتا ہے اور چار مہینے کے بعد چونکہ نفق روح ہو جاتی ہے اور بچے کی حرکت شروع ہو جاتی ہے بدل میں تو ایک بات باز یہ اب الگ بات ہے کہ کوئی آدمی یعنی اب تو بعض طریقہ آ ہے کہ اس کے ٹیسٹ لے لیتے ہیں تو حمل کا پتہ لگ جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ جاتا ہے اور بھی کئی چیزیں لیکن اب ابتدائی دور میں تو یہ چیزیں اب بنی بھی نہیں تھی ایجاد بھی نہیں ہوئی اسلام تو ایک جامع قانون ہے تو اگر اسی پر بنحظر رکھا جاتا تو جن دیہاتوں میں ہے جن پہاڑوں میں یا جن غاروں میں یہ چیزیں نہیں ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اسلام نے ایک قانون بنا دیا کہ چار مہینے دس دن تک اور انتظار کرے اور حاملہ ہے وضاح حمل کے بعد اس کی عزت ختم ہو گئی چاہے وضاح حمل ایک مہینے میں ہوئی یا چاہے وضاح حمل آٹھ مہینے کے بعد ہو تو اب عزت اس کی وضاحمل شروعات ہوگی یعنی خامن فوت ہوا اس کا پہلا مہینہ حمل ختم تو اب وہ بیچاری نو مہینے تک بیٹھی رہے گی اس وقت تک عزت نہیں پوری ہوگی جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جا اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس ہو جائے سبراہ ہو جائے کوئی دوسری چیز جو ہے اس میں مداخلت نہ کرے کسی کے نطفے کے اندر یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ بوٹا تو کسی کا لگایا ہوا ہو اور پانی کوئی دوسرا دیتا رہے اسلام ان چیزوں کا مخالف تو سیدہ آپ ام سلمہ کا جب وضع حمل ہو گئی عدت گزر گئی تو آپ کو حضرت ابو بکر نے بھی پیغام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن بی بی نے نہیں مانا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پیغام لائے لیکن حضور صلی اللہ تو اب بی بی نے انکار تو نہیں کر سکتی تھی انہوں نے کہا کہ میرے حالات کچھ ایسے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لیا تو اب بی بی امر سلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری طبیعت میں انتہائی غیرت ہے میں بڑی غیور عورت ہوں میں دوسری عورت کو برداشت نہیں کر سکتا طبیعت ہوتی ہے کہ بعض عورتیں جو ہے وہ سوکن کو برداشت نہیں کر سکتی تو دوسری بات یہ ہے کہ میرے بچے ہیں میں خود یاددار ہوں چار بچے ہیں میرے اور تیسری بات یہ ہے کہ یارس اللہ سب میری عمر بھی زیادہ ہے اور چوتھی بات یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو ولی کوئی نہیں ہے بچے چھوٹے ہیں اور کوئی ولی ہے نہیں تو یہ سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے میں شادی کرنا نہیں چاہوں ورنہ آپ کی ذات کو کون انکار کر سکتا ہے ادو ورنہ دیکھو مسلم جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میری عمر تم سے زیادہ تو لہٰذا یہ مسئلہ تو ختم ہو گیا جہاں تک یال کا تعلق ہے تو اولادوں کے اولاد ہی تمہارے بچے اب میرے بھی بچے ہوں گے جب میں شادی کروں گا تمہارے بچوں کو بھی سنبھالوں یہاں تک تمہاری تیزی یہ تباہ کا تعلق ہے تو میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ آپ کو صبر عطا فرما دے سکون عطا فرما دے حوصلہ اطا فرما دے اعتدالی قوتیں عطا فرما دے نے کہا صرف مجھے کیا اعتراض ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی بی سلمہ کو ایک چمڑے کا تکیہ اسی طرح ایک چکی پیسنے کی آٹا پیسنے کی گندم پیسنے کی چکی اسی طرح ایک رکابی ایک پیالہ یہ ایک مٹکا یہ چیزیں جو تھیں آپ کے گھر میں بھیج دی گئیں اور بی بی ام سلمہ اسی گھر میں آئی جس میں زینب بنت زینینب کی کیونکہ وہ فوت ہو گئی اب بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی جو ہے وہ بنی اور ایک دفعہ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ام سلمہ میں نے بادشاہ نجاشی کو ہدیہ بھیجا ہے ایک جبا آپ نے بھیجا تھا اور کچھ آپ نے کافی کئی اوقے یا جسے آپ مشک بھی کہتے ہیں کستوری بھی کہتے ہیں مسٹ بھی کہتے ہیں آپ نے بھیجا تھا ہدیہ تو نجاشی ہدیہ پہنچنے سے پہلے فوت ہو گیا لہذا وہ میرا ہدیہ جو ہے واپس آ رہا ہے تو اگر وہ واپس پہنچ گیا تو وہ بھی میں تمہیں دے دوں گا رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا وہ ہدیہ جو تھا وہ بھی آپ کو دے دیا تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ باوجود اس کے کہ میں شادی شدہ عورت تھی صاحب اولاد تھی لیکن حضور کا جلال اور حضور کی عظمت اور حضور کا جمال کا یہ عالم تھا کہ میں حضور کے سامنے آتے ہوئے گھبرا تھی کہ میں کیسے اللہ کے نبی کے سامنے کس بے تکلفی کے ساتھ کیسے بات کی تو میں بہت گھبرا تھی لیکن آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر میرے دل سے وہ جو تھوڑا سا حجاب تھا وہ دور کیا تو پھر میرا عزو صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی اچھا تعلق قائم ہوا اور اسی طرح یہ بی بی ام سلمہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہ علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی جتنا بیویاں تھیں گویا وہ دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئی یعنی ان میں دو جماعتیں بن گئیں ایک جماعت کی سربراہ جو ہے بی بی عائشت اور ایک جماعت کی سربراہ جو ہے بی بی ام سلمہ سری اللہ تعالی عنہ یعنی حضور کی ازواج کی بھی یہ بڑی اور اللہ نے آپ کو حسن یعنی جمال بھی عطا فرمائے اور حسن فہم بھی عطا فرمایا اور یہ بی بی ام سلمہ کا مقام ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بیوی بی ام سلمہ کے پاس آئیں کہ ہمیں اور کسی کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ حضور سے بات کر سکے لیکن تم بات کر سکے لہذا تم حضور کی خدمت میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ اپنے صحابہ کو سمجھائیں کہ یہ کیا بات ہے کہ جب آپ بیوی بی عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں سب ہدایا بھیجتے ہیں اور جب دوسری بیویوں کے گھر میں ہوتے ہیں تو ہدیہ نہیں بھیجتے آپ حکم دیں صحابہ کو کہ ہر آدمی جو بھی عدیہ دینا چاہتا ہے تو وہ بغیر کسی پابندی کے میں جس گھر میں بھی, بھی ہوں ادیا بھیجے تو بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلم کو جب بیم بی سلمہ نے کہا تو سکا تھا رسول اللہ حضور خاموش بی بی نے پوچھا کہ ام سلمہ کیا ہوا تم نے کہا میں نے تو عرض کیا لیکن حضور نے جواب ہی نہیں دیا ان نے کہا اچھا ایسا کرو گا پھر موقع ملے پھر بھی کہوں تو بی بی امر سلما نے دوسری دفعہ بھی کہا بس کا ترفسر سلم وسلم حضور خاموش ہو گیا تو آپ نے پھر تیسری دفعہ بھی کہا جب تیسری دفعہ کہا تو حضور نے فرمایا کہ امر سلم کیا کہتی ہوں میں لوگوں کو کہوں کہ مجھے ہدیہ دو ہدیہ تو آدمی اپنے خوشی سے دیتا ہے ہدیہ تو آدمی کا جب دل چاہے گا دے گا اور ہدیے کے لیے آدمی مانگا تو نہیں کرتا نہ اشارہ کرتا ہے کہ مجھے چیز چاہیے مجھے دو ہدیہ تو نہ ہوا ہدیہ تو وہ ہوتا ہے کہ بن غیر تم علم ولا اشرافسن کہ نہ دل میں تما ہو اور نہ طبیعت و درم وتوجہ ہو کہ ہاں میں ان کے گھر میں جا رہا ہوں آج بھی دے کچھ دیں گے تو اگر یہ اشراف بھی ہو تو پھر بھی ہدیہ لینا جائز نہیں ہوتا اور تما ہو تو پھر بھی جائز نہیں ہوتا میں نا کیسے روک سکتا اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ امر سلمہ اچھا چلو, چلو ان صحابہ کو تو میں منع کر دوں ان کو تو میں روک دوں لیکن جبریل بھی تو اس وقت آتا ہے جب میں بی بی عائشہ کے گھر میں ہوتا ہوں تو جبریل کو بھی میں روک دوں کہ تم وہاں نہ آیا کرو تو یہ تو اللہ تبارک بتا رہا کہ ایک نظام ہے تو یہ بات کہنے کی جو ہمت تھی جو ضرورت تھی وہ بی بی بیم سلمہ کو تھی اور کسی کو اسی طرح محدثین نے لکھا ہے کہ میرے آقا کی رحمت دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی کہ روزانہ آپ عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی بی کے پاس تشریف لے جاتے ہر بیوی بی کے گھر میں دس منٹ پانچ منٹ جتنا اللہ توفیق تعا فرماتے جاتے ملتے خیریت حال احوال پوچھتے اور پھر رات اس بیوی بی کے گھر میں گزارتے تھے جس کا نوبہ ہوتا ہے جس کا نمبر ہوتا ہے اچھا حالانکہ یہ عدل حضور پہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا یعنی حضور پاک کو اجازت تھی کہ جس بیوی بی کے پاس چاہے رات گزارے جس بیوی بی کے پاس چاہے زیادہ دیر بیٹھ جائے لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے ہمیشہ عدل کیا اور سفر آیا تو حضور نے ہمیشہ خورا اندازی کی کہ کس بیوی بی کا نام نکلتا ہے تو اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر ایک بندے کی دو بیویاں بی ہیں تین بیویاں بی ہیں چار بیویاں ہیں تو ان میں عدل ضروری ہے انصاف ضروری ہے چونکہ عدل اور انصاف سے معاشرہ بنتا ہے عدل اور انصاف سے گھروں میں امن ہوتا ہے عدل اور انصاف سے عالم کے اندر سکون ہوتا ہے وہ نہ جبر سے ہوتا ہے نہ قہر سے ہوتا ہے نہ ظلم سے ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیں شان کہ حضور جب اصل کی نماز کے بعد تشریف لے جاتے ہیں تو آپ اپنا دورہ مبارک جو ہے پہلے سب سے پہلے بی بی ام سلمہ کے گھر پہ جاتے بیوی بی ام سلمہ کے گھر سے شروع فرماتے تمام بیویوں کے گھر میں بیٹھتے اور پھر بی بی عائشہ کے گھر پہ آ کے ختم فرماتے اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور عشاء کے بعد پھر حضور نے جس گھر میں جانا ہوتا تھا جس کا نوبہ ہوتا تھا وہاں تشریف لے جاتے تھے تو بی بی ام سلمہ کے گھر سے ابتدا ہو اسی طرح اللہ نے بیبی ام سلما کے بارے میں ماشاء اللہ آپ کا علم آپ کا فضل آپ کا صاحب رائے ہونا بڑا مسلم تھا کہ حتیٰ کہ حضرت سیدنا ابو حریرا جیسے صحابی جو کثیرت وایا ہے اور ابن عباس جیسے آدمی جو حبر المفسرین ہیں ان کو بھی مسائل میں ضرورت ہوتی تو بیبی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کرواتی ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر عصر کی نماز کے بعد دو رکعت رہے تو مروان نے دیکھا مروان ابن الحکم نے دیکھا تو ان نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر یہ عصر کے بعد کون سی نماز ہے بھائی اصر کے بعد تو اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ لا صلاحت بعد اللہ حتہ تغرب الشمس کہ کوئی نواز نہیں ہے عصر کے بعد جب تک یہ سورج نہ ڈوب ہے تو آپ یہ کون سی نماز پڑھے ان نے کہا کہ مجھے تو بی بی عائشہ سے پتہ چلا کہ حضور نے پڑھی ہے بی بی عائشہ اللہ تعالی عنہ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ اصر کے بعد حضور نے دو رکعت پڑھی ہے انہوں نے کہا میں نے کہا ہے لیکن مجھے یہ روایت کی ہے ریویو مسلمان تو صحابہ پریشان ہو گئے کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ فجر کے بعد یا اصل کے بعد کوئی نوازی لا سلاد بادل فجر حتر اب جو اختلاف ہے آئما کے درمیان امام احمد احمد اللہ علیہ یا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کسی نے مثلاً طواف کر لیا یا کسی نے مسجد میں داخل ہوا تو صحیحت المسد کے طور پہ پڑھ لی تو وہ کہتے ہیں کہ کس سبب سے یہ جائز ہے ورنہ نہیں پڑھنی چاہیے یعنی ان کا منشا بھی یہی ہے تو لیکن امام و حریف رحمۃ اللہ علیہ فرمتے کے نہیں اصر اور فجر قبا نواز نہیں بی بی عائشہ سے پوچھا نے کہا کہ مجھے بی بی <تصحیح> <تصحیح> ام سلمہ نے فرمایا بی بی ام سلمہ کے پاس جب نے آدمی بھیجا کہ یہ کیا بات تو بی بی ام سلمہ نے فرمایا کہ یار ہاں بما ہوا اللہ بی بی عائشہ پہ رحمت کرے بی, بی کو میں نے کہا ہے لیکن بی بی نے سمجھا ہی نہیں بی بی کو میں نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل کے بعد دلاقات پڑھی ہے لیکن بی بی نے سمجھا نہیں اصل بات یہ ہے کہ حضور نے میرے گھر میں دو رکعت اصل کے بعد پڑھی اور جب پڑھی تو میں حیران ہوئی اور میں نے حضور سے پوچھا کہ یار سن رہا یہ کیا بات ہے آپ پہلے تو کبھی نہیں پڑھتے اصل کے بعد آپ نے فرمایا کہ اصل میں اوم سلمہ زہر کے بعد کی جو دو رکعت تھی میں مشغول ہو گیا اور وہ میری رہ گئی تھی تو زہر کے بعد کی دو رکھا جو چونکہ سنت ہے ہے اور میں پڑھ نہیں میں مشغول ہو گیا اپنے معاملات میں اب افسر کے بعد مجھے یاد آئی تو میں نے وہی دو رکھاط پڑھی تو بی بیوی امر سرما فرماتی کہ لمس قبل ہا وادہ یعنی اس سے پہلے بھی حضور نے کبھی اثر کے بعد بھی پڑھی اور اس کے بعد بھی کبھی حضور نے اصل کے بعد نہیں پڑھی تو انہوں نے کہا کہ بی عائشہ پہ اللہ رحم فرمائے کہ بی عائشہ تو پھر بات کو سمجھی نہیں میں نے ان کو ضرور کہا ہے کہ حضور نے پڑھی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں پڑھی اور اس کی بھی حضور نے وجہ بھی عن فرما دی کہ چونکہ میری زہر کی سنتیں رہ گئی اسی وجہ سے بعض علماء جو ہیں نا قزا نمازوں میں فتوا دیتے ہیں کہ اگر کسی کی نماز قزا ہے کسی نے قزا پڑھنی ہے تو وہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے کیونکہ حضور پاک کی سنتیں رہ گئیں تو حضور نے عصر کے بعد پڑھی اسی طرح اور بھی دیگر مسائل ہیں جیسے ایک دفعہ حضرت ابھی حریر اللہ تعالیٰ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی آدمی مثلاً اپنی بیوی سے ملا ہے یا مثلاً اسے احترام ہوا ہے اور وہ صبح ہو گئی اور غسل جنابت نہیں کر سکا تو اب روزہ نہیں رکھ سکتا یعنی آپ کیا مطلب کہ بھائی صبح صادق پہ آپ دیکھیں نا یہاں پر جیسے آج کل تقریباً چار بج کے تیس منٹ پہ صبح کی اذان ہوتی ہے فجر کی ازان جو ہے تقریباً چار بج کے تیس منٹ یا ستائیس منٹ یا اٹھائیس منٹ پہ تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل اس کے قریب ہی صبح صادق ہوتی ہے کیونکہ اس وقت تک کھاتے رہتے ہیں نا کھانے کی اجازت ہے کہ جب تک ازان ہو کھانا بند فجر کا تو کلو اشرب حتہ یا تب الخیتل من المین الخیتل من الفجر تو معنی یہ ہے کہ جب آزاد ہوتی ہے تو یہی عین صبح کا وقت ہے عین صبح صادق کا وقت ہے اور صبح بھی دو ہوتی ہے صبح و اور صبح صادق صبح و یہ ہوتی ہے کہ ایسے ایک روشنی آتی ہے اور سیدھی آسمان پہ چلی جاتی ہے پھیلتی نہیں وہ صبح کا دے صبح سابق یہ ہے کہ وہ روشنی آہستہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع کرتی ہے تو اب وہ حضرت ابو حران نے فرمایا کہ اگر وہ غسل جنابت صبح کو نہیں کر سکا اور صبح ہو گئی یعنی اذان مل گئی وہ غسل نہیں کر سکا تو کا روزہ نہیں ہوگا تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پتہ چلا تو نے فرمایا اللہ رحم کرے ابو حران پہ اللہ کے بندے نے تو بات سمجھی ہی نہیں یہ تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل نہیں فرمایا روزے کی نیت کر رہی اور غسل صبح کے بعد فرمائے تو پھر حضرت ابو خران نے رجوع کر لیا تو اب مسئلہ یہی ہے کہ اگر وسلمیاں بیوی بی ملے سو گئے یا وہ سبق جاگ بھی رہتے لیکن صبح کی اذان ہو گئی ہے اب غسل تو انہوں نہیں کیا لیکن روزے کی نیت کر سکتے ہیں ویسا وسلن روزہ رکھ سکتے ہیں کوئی ایسی بات اچھا فرض محال کہ وہ فارغ تو پہلے ہو گئے غسل جنابت دونوں پہ ہے میاں پہ بھی ہے بیوی پہ ہے اذان نہیں ہوئی ہے رمضان کا روزہ ہے تو وہ وضو کر کے ہاتھ دھو کے سحری کھا لے وہ سلمان میں کر لے کوئی ایسا روزہ نہیں تو اسلام کے اندر تو بہت آسانی تو یہ فیصلہ جو تھا حضرت ابی حرا جیسے صحابی کے ذہن میں جو ایک خطا بیٹھی تھی اس کی اصلاح بھی بی بی ام سلم اللہ تعالی آزادی اور اسی طرح ایک دفعہ ابھی امر سلم نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اپنے بال جو ہے نا گونتی ہوں مڈیا مڈیا جسے کہتے ہیں گونتی ہوں لیکن بڑے سخت سخت کر کے گونڈتی ہوں اب اگر مجھے اس جنابت کے لیے ضرورت ہو ہر دفعہ کھولنا پڑے گا تو حضور نے فرمایا کہ امر سلم نہیں اصل بات یہ ہے کہ سر کی جلد پہ پانی پہنچانا ہے تو اگر وہ مینڈیا ہے لیکن پانی آپ جلد تک پہنچا سکتی ہیں اس کے کھولے بغیر جلد کو پانی لگ گیا ہے ٹھیک ہے جلد کو پانی پہنچا دیں اور تین دفعہ پانی ڈال دیں ہر دفعہ کھولنا ضروری نہیں ہوگا اصل مقصد جلد کو پہنچانا ہے بالوں کو نہیں آپ دیکھیں نا جو سب نیمسن کی یہ بال ہے نمبر اس بی بی نے مثلا ایسے اس کو گون دیا اچھا ہو سکتا ہے کہ یہاں اندر پانی نہ پہنچے لیکن کیا جلد کو پہنچا ہے کہ نہیں اگر جلد کو پہنچی گیا ہے تو ادھر نہیں پہنچا کوئی فرق نہیں پڑتا اصل پانی کا مقصد ہے کہ جشن کو پہنچے کہ آدمی کے سر کو اور جلد کو اور پورے بدن پہ پہنچے کوئی جگہ ناخن کے برابر بھی خالی نہ رہے تو اس لیے اس مسئلے کا جو تفصیل ہے وہ بھی ہمیں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عا سے ملی ہے کہ انہوں نے پوری امت کے لیے اس مسئلے کو حل کیا اسی طرح بی بی صاحبہ نے پوچھا کہ رسول اللہ ایک مرد جو ہے اس کو اپنی مثلاً سلوار ہے پاجامہ ہے یا چادر ہے یا جو کچھ بھی ہے کتنا کہاں تک پہن پہننی چاہیے حضور نے فرمایا کہ اس کو آدھی پڈنی تک یعنی نصف ساکھ تک پہننی چاہیے اور اگر بہت زیادہ نیچے کرنا چاہتا ہے تو ٹکنے سے اوپر ٹخنے ظاہر ہونے تو انہوں نے کہا حضور عورت کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو ہے وہ ایک بالش جو ہے یعنی زیادہ نیچے کر لیں رسول اللہ اگر ہم نصف ساک سے ایک بالکس بھی نیچے کپڑا رکھے پھر بھی چلتے ہوئے ہمارا حصہ کچھ بدن کا نظر آئے گا پاؤں کا تو آپ نے گھر میں اچھا ایسی بات ہے تو پھر اس سے بھی دیا تھا کر تاکہ اس کے پاؤں کا حصہ نظر نہ آئے اسی لیے حکم ہے کہ عورت کا کپڑا جو ہے وہ اگر زمین پہ بھی لگ کے چلے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ مقصد اس کے بدن کا ستر ہے کہ کسی طرح اگر وہ بالکل رکھنے کے برابر ہے جب چلے گی تو لازمی بات ہے کہ پاؤں تو کھلے گا یہ نظر آئے گا اچھا پہلے دور میں ویسے بھی عام طور پر چادر باندھنے کے رواج ہوتے تھے لنگی باندھنے کا جیسے اب بھی پنجاب کے علاقوں میں لوگ لنگیاں عورتیں بھی باندھتی ہیں بہت سارے رواج ہیں تو ان چیزوں میں ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ چلتے ہوئے ان کے بدن کا کوئی حصہ ظاہر ہو تو یہ مسئلہ بھی امت کے خواتین کے لیے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے پوچھا اور وضاحت اور اسی طرح یاد رکھیں کہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابی لباب حضرت ابی لباب رضی اللہ تعالی صحابی ہے میرے آخر میں جب بنی قریضہ یہودیوں کا محاصرہ کر لیا گیا بنو قریضہ نے چونکہ بدعہدی کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ نے حکم دیا صحابہ کو کہ فوراً بنی قرہ کا محاصلہ کر دیا جائے تو صحابہ پہنچ گئے اچھا بنی کوریزا کے یہودی جو تھے وہ بھی ان کے پاس بڑے بڑے قلعے تھے وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے اب ان کو یقین تھا کہ بھی باہر نکل کے تو ہم لڑ نہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم قلعے میں رہیں اور اوپر سے لڑتے رہیں اور ایسا آہستہ آہستہ اندر والے پاس تو قلعے ہیں پانی ہے کھانا ہے پینا ہے سامان ہے ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہم تو مہینوں تک اندر اندرہ سکتے حضور نے بھی وہ حادثے کا حکم دے دیا حضرت ابی و اسلام سے قبل جو ہے یہودیوں کے پاس آنا جانا تھا تو سب, سب صحابہ کا تھا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں تھی اسلام سے پہلے جب آدمی اسلام نہ لے آئے تو اسے کیا پابندی اوس تھے خزرت سے قبائل تھے سب کا تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ تو ابی لو جو ایک دن تشریف لے گئے وہاں قلعے ان کے قلعے کے باہر تو ان کے کسی سردار نے ان سے بلا کے پوچھا کہ ابی لبابا اب حضور ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ تم لوگ قلعے سے باہر آ جاؤ ہم پھر تمہاری بات سنیں گے تو اگر ہم قلعے سے باہر آ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تو تمہارے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو ہمیں بتاؤ ہمارے بارے میں حضور کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ اچھا خدا نشان یہ ہے کہ ابھی تو بابا کا اتفاق سے فور اشارہ کر دیا کہ حضور تمہیں قتل کرے ہو گھومنے گئے تم لوگوں نے آج فکری کی ہے اب کہے تو بیٹھے بھی یار اشارہ سے کر بیٹھے پھر خیال آیا میں نے کیا کیا میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک راز پھول دیا اور جنگوں کے اندر انہیں رازوں کی تو بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر دشمن کو ہماری راز کا پتہ لگ جائے تو دشمن تو پھر باندھ دیا اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا اور گھر والوں سے بھی کہہ دیا کہ بس صرف مجھے اس وقت چھوڑا جائے جب نماز کا وقت ہو میں وضو کر کے نماز پڑھ لوں اور کچھ کھا لوں انسان ہے ورنہ اس کے بعد پھر مجھے باندھ دیا جائے اسی لیے آج بھی آپ ریاض الجنہ میں اگر جائیں اللہ نصیب فرمائے تو وہاں اس طوانہ ابی لباب کے نام سے ستون پہ لکھا ہوا ہے یہ وہی اس توانا تھا اسی جگہ حضرت ابھی لبابا نے اپنے آپ کو باندھا اسی طرح اس توانا ہے کہ جہاں صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیرا دیتے تھے اسی طرح استوانا سیدہ عائشہ ہے کہ اس جگہ پر حضور نے بی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ یہاں ایک ایسی جگہ ہے کہ جو بھی آدمی اللہ سے دعا مانگے قبول ہوتی ہے تو بی بی عائشہ اسی جگہ بیٹھ کے دعا کرتی تھی اللہ سے مانگتی تھی تو وہاں بھی سکون بنا دیا گیا تاکہ آنے والوں کو وہاں بھی نماز پڑھنا اور دعا کرنا نصیب ہو جائے تو یہ اس استوانات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں سے ایک اس سوانا بابا ہے جس کے ساتھ ابیل بابا نے اپنے آپ کو باندھا ہوا اب حضور کو خبر دی گئی کہ آپ سلح ابیل و بابا نے تو اپنے آپ کو باندھا ہوا اب نے فرمایا بھی اب اس کا معاملہ پھر اللہ کے سفر سے ہو گیا ہمارے پاس آ کے اگر اپنی غلطی کا اعتراف کر تو ہم اللہ سے درخواست کرتے اللہ سے معافی مانگتے تو اللہ سے مبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے لیکن اب تو انہوں نے خود معاملہ اپنا اللہ کے ورثے تو ہم تو بخرے ہی نہیں سکتے اب تو اللہ فیصلہ فرمائیں گے اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ وہ حضرت اسی طرح بندھے رہے بندے رہے کئی دن گزر گئے تو وہ ان کی توبہ کے قبول ہونے کا جو حکم ہے وہ بی بی امر سلم کے گھر میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلمہ کے گھر میں تھے اور صبح کی نماز کے بعد کا وقت تھا تو حضور کے چہرے مبارک پہ اے بڑی خوشی کے آثار آئے تو بی بی نے کہا ازحک اللہ حسن یا رسول اللہ اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے کیا ایسی بات ہے کہ آپ خوش ہو رہے ہیں پر میں ابھی کی توبہ قبول ہو گئی ہے ابھی مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے صحابی ابیل و بابا کی توبہ قبول کر ہے تو بی بی امد سلم کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اس کو خوشخبری پہنچا دوں فرمایا کہ ہاں اجازت ہے تو بی بی امد سلم فرماتی ہیں کہ ابیل و بابا کے پاس تو میں نہیں آ سکتی تھی میرا باہر نہیں تھا تو میں نے حجرے کے پاس کھڑے ہو کے سو سکھا ابشریا ابی و بابا ان اللہ قبل توبہ تک مبارک ہو میں توبہ قبول ہو تو سب سے پہلی آواز جو تھی وہ بی بی ام سلمہ نے دی اور ابھی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دی اور ان کی چونکہ تمام حجرے جو تھے مسجد کے قریب تھے تو بی بی صاحبہ کی آواز جو تھی وہاں تک پہنچ گئی اور ابھی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آزاد تھے تو یہ شرف جو ہے یہ بھی بی بی ام سلمہ کو رسیق ہوا رضی اللہ تعالی انہا و اربا اور اسی طرح بی بی صاحبہ یا یعنی اتنا دین میں مجھ تہذہ تھی یعنی آپ کو دین کے مسائل میں اتنی دلچسپی تھی کہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں بال بنا رہی تھی کنگی دے رہی تھی کہ خطبہ شروع ہو گیا جمعہ کا پترک ہاں میں نے وہ بال بنانے چھوڑ دیے اور حجرے کے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہو کر تمام خطبہ محمد مصطفیٰ سنا عالف سے لے کر یہ تک کہ بھی مجھ سے کوئی لفظ دائع نہ ہو جائے کیونکہ گھر قریب تھے اور حضور کی آواز آتی تھی باقاعدہ علیہ اصطلاط و تسلیم تو آپ کو مسائل دین سے اتنا دلچسپی تھی اتنا توجہ تھی کہ اس کے لیے آپ کھڑی رہیں اور سارا خطبہ کھڑے کھڑے حضور صلی اللہ اور اسی طرح محدسین نے لکھا ہے علماء نے لکھا ہے کہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان خواتین اسلام میں سے ہیں ان مقامات رفیہ کی مالکہ بی بی ہے کہ صاحب رائی تھی یعنی آپ کی رائے جو ہے آپ کا مشورہ جو ہے اس کی ایک اہمیت اور حضور پاک بھی مشورہ لیتے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا گیا جیسے حضور مشورہ لیں اور پھر عورت لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے یعنی اتنا بڑا مقام ہے عورت کا اور خاص طور پہ بیوی ام سلمہ کا کہ آپ ان سے مشورہ لیں اسی لیے جب واقعہ بڑا مشہور ہے معروف ہے جس کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لائے پندرہ سو کا لشکر آپ کے ساتھ ہے اور کفار کو پتہ چلا کہ حضور عمرے کے لیے آ رہے ہیں تو ان نے روکنے کی کوشش کی اور حضور پاک نے اپنا راستہ بدلتے بدلتے بدلتے مطلب آپ دیکھیں کہ ودینے کا راستہ اور ہدے بھی ہے ہدی بھی اور جیتے کے راستے میں یعنی ودینے سے آنے والا آدمی تو مسجد تنیم سے یوں سیدھا مکھے آ جائے اس کو وہاں مکے اور گنتے کے راستے میں حدیبیہ کے پاس جانے کی کیا ضرورت تو اصل وجہ کیا تھی وہ اصل وجہ یہ تھی کہ مشرقین مکہ روک رہے تھے اور حضور تھوڑا ہٹتے ہٹتے ہٹتے, ہٹتے چل رہے تھے کہ کسی طرح ہم حرم میں داخل ہو جائیں حدود حرم میں جب داخل ہو جائیں گے تو پھر مکے والے بھی نہیں روک سکتے کیونکہ حرم کا احترام لوگ بھی کرتے تھے حرم کا احترام جو ہے یعنی کفار مکہ کے دل میں بھی اتنا بڑا احترام تھا کہ وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر دیکھتے کہ حرم میں کھڑا ہے تو کچھ نہیں کہتے کہتے کہ بھی کچھ نہیں یہ حرم میں ہے حرم سے نکلے تو ہم پکڑیں اس کو اچھا اگر کبھی انہوں نے صحابہ کو نعوذ باللہ سزا دینی چاہیے پھانسی میں لٹکانا چاہ حرم سے باہر لے گئے کہ بھئی ہدوب حرم کے اندر ہم کیسے سزا جاری کریں ہندو حرم کے اندر ہم کیسے اس کو پکڑیں اتنا احترام ان کے دلوں میں بھی ہوتا تھا تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم ایستا ایستا ہٹو بجائے اس کے کہ ہم سیدھا آئیں ورنہ تو یہی راستہ تھا جس راستے پہ وادی عثمان ہے وادی جموم ہے اسی طرح یہی بالکل مختص دار لہجرہ جو ہے یہ تقریبا تقریبا یعنی سو فیصد تو نہیں کہہ سکتے آپ لیکن تقریبا وہی راستہ ہے جو حضور پاک نے اختیار فرمایا وادی خدیت ہے وادی مصفان ہے جموم ہے علی تیمہ ہے ابی عار علی ہے ابی عرل ماشی ہے تو یہ سارا وہی رح... اچھا جنگ بدل کے لیے تو حضور پھر اس راستے سے ہٹ کے نیچے گئے تو جنگ بدر کے لیے تو حضور صلی اللہ سم چونکہ سمندر کے قریب کافلہ لے کے جا رہا تھا ربو رہ صفیہ اور جب اس کو پتا لگا کہ حضور آ رہے ہیں تو اور سمندر کے قریب ہوتا گیا وہ اور نیچے ہٹتا گیا اور حضور برتے گئے حتیہ کے بدر سکرا کے بعد بدرے گمرا میں آئے اور وہی وہ آ کر دونوں لشکر جمع ہوئے ابو سفیان نکل گیا تو یہ مقام اس لیے حدیبیہ کا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے اور واضح بات تھی کہ حضور تو آئی عمرے کے لیے رہتے ہیں حضور کے ارادے میں تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہم نے مجھے یقین مکہ سے لڑنا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اجاز علی ہے تو اس مقام پہ آ کے حضور خیال اور بڑا عظیم واقعہ ہے اور بڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حضور نے بیعت کی یہی وہ جگہ ہے جہاں کساں سے عثمان کے لیے رحمت تو عالم جوش میں آئے اور صحابہ سے باز و ربا فرماتے بت عالموت اور باز کہا کہ معنی یہ تھا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں اور یہی وہ مقام ہے جس درخت کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے فتح قریبہ تو یہ وہی مقام ہے تو اس کا ذکر الحمدللہ سیرت النبی میں آپ سن چکے ہیں تو اب بہرحال صلح ہو گئی مشرقین سلو ہو گئی تو سلو کے اندر تو یہ بات طے تھی کہ آپ کو واپس جانا ہوگا سلو کے اندر یہ مسئلہ طے تھا کہ بھی اس دفعہ تو آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہر حال میں آپ کو واپس ہونا پڑے گا اور اگلے سال حضورت القضا پہ آئیں گے تو بہرحال چونکہ شرائط قبول ہو گئی اللہ کے پیغمبر نے قبول فرما لی اور معاہدہ ہو گیا طے ہو گیا حضور صلی اللہ رہے وعلیٰ علیہ و صحاب ہی و کے ساتھ تو اب حضور نے حکم دیا صحابہ کو کہ بھائی دم احسار دم احسار کا معنی ہوتا ہے احرام باندھنے کے بعد اگر آپ کو کوئی رکاوٹ آ جائے مثلا جیسے ہمارے یہاں ایک عام رواج ہو گیا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہ جی لوگ احرام باندھ کے آ جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ, پہ پہنچے نیت کر لی سب کچھ کر لی آگے فلائٹ نہیں ملی احرام کھول کے کپڑے پہن یہ غلط بات ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جب چاہو احرام باندھو جب چاہو کھول اسی کو تو کہتے ہیں احسار کہ آپ رک گئے اب رک گئے سیٹ نہیں ملی گئے دشمن نے روک دیا رک گئے بیماری نے روک دیا آپ احرام سے نہیں نکل سکتے جب تک کہ آپ دم احسار جو ہے وہ اللہ کے حرم میں ایک بکری آپ کی طرف سے ذبے نہ کی جائے. فا ان ہے تو صرف تم بستا ہے سر کہ اگر تمہیں روک لیا گیا ہے تو اب لازمن آپ کو ایک بکری ذبے کرتی ہوں اور اس وقت تک آپ احرام میں رہیں گے مثلا پاکستان سے آپ کو سیٹ نہیں ملی آپ کو بمبئی سے سیٹ نہیں ملی حیدرآباد سے سیٹ نہیں ملی رک گئے ہیں آپ تو آپ چھا, ہاں اگر آپ نے مثلا نے کہا کہ آج سیٹ نہیں ہے کل جا سکتے ہیں تو آپ احرام میں رہیں گے احام نہ کھولیں آپ احرام میں رہیں نیت کر دی ہے ٹھیک ہے دو دن چار دن دس دن گزرے اگر آپ نے احرام کھول دیا ہے تو دم پڑ گئی وہ آپ کو مکے میں دینی ہوگی ہر سیکنڈ اچھا اب اگر ایک فیصلہ ہو گیا کہ آپ جا ہی نہیں سکتے یعنی آپ نے احرام باندھ لیا تھا لیکن فیصلہ ایسا ہو گیا کہ اب اس دفعہ آپ کا جانا ممکن ہی نہیں ہے تو آپ احرام میں رہیں گے کسی دوست کو کہیں گے کہ بکری لے کے مکے میں ذبے کرے آپ کو اطلاع دے اس کے بعد آپ سر اٹائیں پھر احرام کھول کے کپڑے پہنیں گے ایسے نہیں کہ جب چاہیں پہنے اچھا ایک حدیث مبارک میں ایک رعایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی احرام باندھنے کے وقت میں ہی نیت کر لے کے محلی ہے سوہبسنی کہ یا اللہ میں پھر وہی روک جاؤں گا جہاں تو مجھے روک دے گا اگر مجھے روک دیا تو میں رک جاؤں گا اگر وہ یہ کہہ لے تو پھر وہی اس کو دم دبے کر دینی ہوگی اور مکے بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کو اور احرام کھول سکتا ہے کیونکہ اسے شک کر دی تھی کہ بحالی ہے تو ابس نہیں تو اس سے آدمی کو بہت رعایت مل سکتی اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کہ بھائی اپنے اپنے بکری زبے کروں صحابہ چپ دوبارہ حضور نے حکم دیا صحابہ چپ بیٹھے ہوئے اٹھتے ہی نہیں تیسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ خاموش بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور اٹھ کے تشریف لے آئے اس خیمے میں جس میں بیوی امر سلمان دیبھی امر سلم نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر تو آثار غضب ہیں ناراضگی کی کے آثار تو اس نے کہا خیر یا رسول اللہ کیا بات ہے کی بات ہے کہ میں صحابہ کو ایک حکم دیتا ہوں اور میرے حکم پہ صحابہ خاموش بیٹھے ہیں، اٹھتے بھی نہیں ہیں جو لوگ حضور کے اشارے ابرو پہ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں آج وہ اٹھ رہی ہیں حضور کے حکم پر نہیں اٹھ رہے ہیں حضور نے فرمایا میں نے تین دفعہ حکم دیا بیٹن چپ کر کے بیٹھے ہوئے شفیبیوں میں سرما نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اگر عرض کروں تو آپ قبول فرما لیں گے ہاں رسول اللہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا حکم نہیں مان رہے اصل بات یہ ہے کہ ان کو عمرہ نہ کرنا اور بغیر عمرے کے واپس جانا اور پھر مشرقین مکہ سے دب کے سلو کرنا جو ہے نا بڑا دماغ پہ اثر ہے اور وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکلے انتظار کر ہیں کہ شاید اللہ کا حکم آ جائے آپ کچھ نہ کریں آپ اٹھ کے اپنے جانور کو ذبے فرمائیں اور اپنا سر مڑائیں کچھ نہ کہیں سہد حدور سندر سب بحر تشریف لے گئے آپ نے حکم دیا آپ کے جانور لے گئے آپ نے ذبے کیا اور صحابی کو بلایا حل کرائے آپ نے وہی حل کرائی تو صحابہ کو اب صحابہ نے کہا بھی اب کوئی امید نہیں رہی اللہ کے نبی کا احرام کھل گیا اب کوئی حکم نہیں آتا تو اب صحبہ ٹوٹ پڑے جناب وہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے اتنی جلدی میں انہوں نے پھر اپنے جان برضی پہ کی اور بال بنڈوا رہے ایک دوسرے کے بال بنڈ رہے تو حضور نے فرمایا مسلم تم نے تو بڑی اچھی لگ لگا یار انتظار میں تھے تو آپ کے پرواہے ہیں کبھی پروانے بھی انکار کر سکتے ہیں حضور کے حکم کا تو اس مسئلے پر رائے دینے والی جو ہے وہ بی بی بیم سلم ہے رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طرح بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہ ایک دن رحمت دو جہاں رحمت دو عالم حبیب کبریہ سیدنا ناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے کہ بی بی فاطمہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی الحا حریرہ بنا کر ایک بطیوی میں میرے گھر میں لے آئے ایک مالیدہ کہلاتا ہے حریرہ بھی کہلاتا ہے ہریشا بھی کہلاتا ہے یہ عرب میں آج کل بھی بنتے تو بی بی صاحبہ نے ایک بطیوی کیونکہ ماشاء اللہ بھر کے لے آئے تو حضور نے جب دیکھا تو فرمایا کہ فاطمہ ماں حاضری کیا ہے انہوں نے کہا یار سلح حریرا ہے ہم نے بنایا تھا تو, تو ہم نے کہا حضور کی خدمت میں پیش کریں اور آپ بیسل مست... آپ نے فرمایا فتح والی اولاد کی حضرت علی کو بھی بلاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بلا لو تو بی بی فاطمہ نے حضرت علی کو بھی بلایا حضرت حسن حسین بھی تشریف سے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تو ابھی بھی سلمہ فرماتی دیے چونکہ حضرت علی آ گئے تو لہذا میں حجرے میں ہٹ گئی کیونکہ اب تو لوگ پردہ تو کر رہا ہوں تو انہوں نے بیٹھ کے نوش فرمایا مجھے بھی دیا تو اس کے بعد وہ آیت تطہیر جو ہے اس وقت نازل ہوئی اور پھر بیٹھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی بی بی امی سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی کہ انما ان نما یونیز الماحلی آل البیت عال البید تو یہ آیت تصہیر جو ہے اس کا نزول بی بی امی سلمہ کے گھر میں اور یہ بہت بڑی شانت والی آیت تھی اور اسی طرح یہ مسئلہ الحمدللہ للہ ابتدا میں بھی ذکر ہوا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا مختصراً یوں سمجھ لیں کہ یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اس آیت کا بھی اور اہل بیت کا بھی جو ہیں سب سے پہلے ازواج رسول اللہ اس میں کوئی اختلاف نہیں اہل سنت کے نزدیک یعنی ہنفی شافی مالکی حملی تمام عینم عربا کے نزدیک جو سب اہل سنت ہیں ان کے نزدیک اس میں کوئی اختلاف نہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے لفظ پہ جب ہم غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور تدبر کرتے ہیں تو جہاں جہاں لفظ اہل ہمیں ملا ہے وہاں مراد ہے ہی بھی جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دس سال کی مدت پوری کر لی حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر میں قرآن کہتے ہیں فلمبا قزا فلمبا قزا موسل اجلو سارب اہل ہی کہ مسا علیہ السلام نے جب وہ مدت پوری کر لی دس سال کی تو اپنی اہل کو لے کے یعنی بیوی اور تو وہی اہل تھا ہی نہیں صرف حضرت مس اسلام کی بیوی تھی تو قرآن نے اس کو اہل کیا اب جب آپ تشریف لے آئے تو خدا کی شان ہے کہ اندھیری رات تھی سب کی رات تھی اور حضرت شب راستہ بھول گئے اب دور سے آپ کو آگ نظر آئی تو اب بھی قرآن کیا کہتے آن سنا ان سنا آتی کم خبر انزوت نندارکل حضرت موسا نے اپنے اہل سے کہا یعنی بیوی سے تو یہاں اہل جو ہے صرف بیوی ہے کہ آپ یہاں ٹھہرے ہیں میں نے دور سے دیکھے آگ نظر آ رہی ہے معلوم ہوتا ہے جہاں آگ ہے تو کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا تو میں یا تو معلوم کا لوں راستہ یا وہاں سے تھوڑی سی آگ بھی لے آؤں گا تاکہ ہم لکڑیاں جلا کے اپنی سردی کو دور کر سکیں تو یہاں بھی اللہ نے لفظ آ رہے ہیں اور مراد جو ہے لذت مسا اسلام کی بھی دی اسی طرح قرآن پاک میں دیکھیں کہ جب حضرت حضرت خلیل کی خدمت میں ملائق آئے آپ کو بشارت دی اور آپ کی بیوی بی حیران ہوئی کہ اب بڑھاپے میں کیسے اولاد ہوگی تو قرآن کہتے ہیں کالوتا رحمت <تصفيق> اللہ علیہ البیت۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ملائکہ نے کہا کہ بی بی عجیب بات ہے آپ تج کر رہی ہیں یعنی اللہ آپ کو بنانے پہ قادر ہے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتے کیسے تجرب کے تو اللہ کا حکم ہے جب اللہ کا حکم ہے ہو تو ہوگا تو یہاں بھی اہل بیت سے مراد کیا ہے حضرت ابراہیم کی بیوی بی ہے اور تو کوئی ہے ہی نہیں اولاد تو ہے ہی نہیں بچے ہیں کوئی اہل اور پھر لفظ بھی اہل بیٹ ہے پورا صرف اہل کا لفظ بھی نہیں اسی طرح اللہ نے جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کا فیصلہ فرمایا آپ نے حکم دیا بس بلاد المرا تک اللہ نے حکم دیا کہ لوت علیہ السلام کو کہ آپ اپنے اہل کو لے کے جائیں تو آپ بیوی اور بچیوں کی اور تو کوئی تھا نہیں اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ بالاتفاق مسئلہ ہے کہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ازواج رسول اللہ اور مجازن حضور کی اولاد بھی داخل ہے مجازن وہ بھی اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ کھانا بنو ہاشم ہیں جن پہ صدقہ لینا آرام ہے زکوٰۃ لینا حرام ہے وہ بھی لا شک کا بھی لیکن مجازن اسی لیے ایک جو ہے اللہ کے قرآن سے اور ایک جو واقعہ ہے وہ ہے آبا کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بی بی ام سلمہ کے گھر میں بیٹھے ہیں بی بی فاطمہ بھی موجود ہے حضرت علی بھی موجود ہے حضرت حسن حسین بھی موجود ہے تو آپ نے اپنی چادر مبارک ان پر ڈال کے عرض کیا کہ اللہ اللہ اللہ یا اللہ یہ میرے آل بیت ہیں تو بی بی سر مسلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی اس چادر کے نیچے آ جاؤں گا آپ نے سر میں انتخاب تم تو پہلے خیر پہ بیٹھی ہو تمہارے حق میں تو قرآن ڈگ ہو چکا ہے تمہیں کیا ضرورت ہے چادر کے نیچے آنے کی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اہل بیت سے مراد یعنی حضور کی بیبیاں ہیں اور حضور کی اب اولاد بھی ہے بیوی فاطمت الزہرہ ہے حضرت حسن و حسین ہیں اور تمام جو ہیں یہ سب کے سب اہل بیت ہیں اب بلا وجہ بادض نے کھینچ کیا کہ اس سے مراد صرف یہی ہیں اور نہیں ہیں اور یہ جی تہ رکم میں سے غاب ذکر کا ہے یہ ساری ایسے استدالات ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں تو اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ازواج ہیں اس کے بعد اولاد بھی ہیں وہ بھی آل بیت ہیں تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی بڑی آیت عظمت جو ہے آیت تطہیر جو ہے یعنی یہ اس مقام پہ نازر ہوئی ہے جب حضور بی بی سلمہ کے گھر میں بیبی بی میں سلمہ کے گھر میں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ آیت مبارک نازل ہوئی ان یرید اللہ البان کو مربع اور یاد رکھیں اس سے مراد کیا ہے کہ باطن کی صفائی تزکیا ورنہ حضور کی ساری بیویاں پاک ہیں اضور کی سر سر بیبیاں جو ہیں وہ محفوظ ہیں اللہ کے نبی معصوم معصوم ہوتے ہیں لیکن صحابہ اور صحابیات جو ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں اسی لیے جب بی بیوی عائشہ بہمت لگی حضور نے فرمایا نیلا رری اللہ خیرن مجھے اپنے گھر کے بارے میں بالکل تو سن ہے میں ان کو ہر لحاظ سے پاک سمجھتا تو اب جناب یہ آیت بھی نازل اب اس کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعض علماء فرماتے ہیں کہ انسٹھ ہجری میں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ساٹھ ہجری میں اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اکسٹھ ہجری میں آپ کی وفات ہو بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی وفات جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہو اور آپ کا جنازہ جو ہے وہ سیدنا ابی دن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا چونکہ حضرت ابی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا اور جنازہ پڑھانے کے بعد آپ کی جو پہلے خامن سے اولاد تھی ایک بیٹا کا نام عمر تھا اسی طرح سلمہ تھا اسی طرح آپ کی بیٹیاں بھی تھیں اور اسی طرح عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی امیہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی امیہ اور اسی طرح عبداللہ ابن وحب یہ حضرات جو ہیں یہ جی چونکہ آپ کے قریبی رشتہ دار تھے تو آپ کے پہلے شوہر سے جو اولاد تھی تو آپ کا جنازہ حضرت ابھی حریرہ نے پڑھایا اور قبر میں اتارنے والے آپ کی وہ پہلی اولاد ہے اور ان کے ساتھ یہ عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابھی امیہ ہیں اور عبداللہ ابن وحب ہیں اور بی بی صاحبہ جو ہیں وہ بھی جنت البقی میں آپ دفن ہوئی رضی اللہ تعالی انہا و ارضاها تو یہ عظمت والی بی بی شان والی بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا ام وحاط البنین صاحب العلم صاحب البائی صاحب الفتو اور کثیر روایت صلی اللہ علیہ ولی وصح وسلم تو یہ تمام عظمتوں کی امین جو تھی جنت البقی میں دفن ہوئیں علیہ اللہ اللہ وضح اللہ عالم کہتے ہیں جی کہ آج کل اسم میں یعنی یہ جو شیئر میں حصہ ہیں ان میں شرکت کرنا جائز ہے میرا بھائی صاف سی بات ہے کہ آپ کس چیز کے اسم میں کس کمپنی کے اسم میں شرکت کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کمپنی کے ہم اسم خرید رہے ہیں کیا اس کا کاروبار شریعت کے مطابق ہے اب ایک کمپنی ہے وہ خنزیر کا گوشت بیچتی ہے اس کیا کمپنی خرید رہی ہے ایک کمپنی ہے وہ شراب بیچتی ہے ایک کمپنی ہے وہ صرف بیئر بیچتی ہے اسی طرح ایسی کمپنیاں ہیں کہ آگے جن کے معاملات اور تجارت جو ہے وہ حرام ہے تو ایسی کمپنیوں کا شیئر خریدنا بھی حرام ہے اچھا ایک ہوتا ہے کہ بعض کمپنیاں ایسی ہیں کہ وہ خنزیر تو نہیں بیچتی لیکن آگے کاروبار ان کا سود کا ہے یعنی وہ جتنا بزنس کرتی ہیں سارا ہے تو اس لیے کیونکہ بعض آج کل بڑے عجیب طریقے ہو گئے نا مثلاً اسوم کے نام سے میرے پاس دو کروڑ ریال آ گئے اب دو کروڑ ریال جو ہے میں نے پورے ولڈ کے بینکوں پہ نظر ڈالی جہاں مجھے سب سے زیادہ سود ملا میں نے وہی ڈال دیا میں نے ان کو پیسے دے دیے جو مجھے پندرہ پرسینٹ دیں گے چودہ پرسینٹ دیں گے بارہ پرسینٹ دیں گے تیرہ پرسینٹ دیں گے اور جب وہ سود مجھے 15% ملے گا میں نے 7% یا 8% جو ہے شیئر ہولڈر پہ تقسیم کر دیا وہ بھی بڑے خوش کے لیے ہمیں ہر سال دے رہا ہے سب کچھ دے رہا ہے لیکن ایسی کمپنیوں کے ساتھ ان کے شیئر لینا یا خریدنا یا بے کرنا آرام بعض کمپنیاں ایسی ہیں کہ نہیں ان کے اپنے کاروبار ہیں تجارت ہے فیکٹریاں ہیں سیمنٹ فیکٹری ہے جیسے یہ شرکا مکہ بنی ہوئی ہے یا جیسے آپ کی یہاں سے پٹکو ہے یہ سعودی پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اسی طرح اور کئی کمپنیاں ہیں جن کے اپنے معاملات اپنا کاروبار بھی آگے اسلام کے مطابق ہے ان کے شیئم لینا بالکل جائز ہے اور ضرور ہے محمد عالیم اگر نام رکھے بہرحال یا عظیم تو ٹھیک ہے کوئی منع نہیں نام جائز ٹھیک درست ہے اس میں کوئی شک نہیں حضور پاک صلی باغ صلاحصن کو واقعی اللہ نے عزمت دی ہے کہتے ہیں جی کفال جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے ہم بد دعا کریں یا ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں جب کافر حربی ہو اور مسلمانوں پہ وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہو تو حضور پاک نے دعائیں کنوت میں ان کے لیے بد دعا کی دعا نہیں کی کسی کو کہتے ہیں نا کنوتے نازلہ دینا ورنہ تو اللہ کے نبی بھی چاہتے ہیں کہ دعا کرتے دیں گے اللہ نے بھی ہدایت دے دی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ دعا, دعا کی بد دعا کی کہ اللہ شت شمل فرق جب احموم دلزل اقبام ہمخالب بین قریمتیم مسج ہم کلب مزدق اللہ علیہم سنی نے یوسف حضور نے بد دعا دی تو بہرحال حال ہمیں بھی وہ کرنی چاہیے جو حضور پاک نے کیا ہے یعنی نمازوں میں بھی اور نمازوں کے علاوہ بھی ہر حال میں اور جو کچھ ہم نہیں کر سکتے ہیں کم سے کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ کفار کے لیے ہلاکت کی دعا اور اپنے مسلمانوں کے لیے نصرت کی دعا اور ان کے صبر و تحمل کی دعا کیونکہ ظلم آخری حدو کو چھو رہا ہے یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے وہ آنکھیں ٹی وی پہ مناظر دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی ہیں کہ جس طرح پھولوں گی طرح بچے جو ہیں وہ زخمی ہیں مائیں کھڑی رو رہی ہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے لاش دفنا والا کوئی نہیں ہے کوئی جلانا پڑھنے والا کوئی نہیں لیکن بہرحال بس پھر وما صبر کا اللہ بلا اللہ. اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوگی انجام جو ہے انشاءاللہ وہ تو مومنو کے حق میں آئے گا یہ بہرحال آزمائشوں کے دور ہیں گزر رہے ہیں اور اب بھی کمال ہے ان لوگوں کا کہ جو باوجود یعنی عدم وسائل کے لگن تکرار ہیں چلو جان ہی ہے نا آج ہی میں ایک اسرائیلی کا بھی ان پڑھ رہا تھا اسرائیلی فوجی جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کا جو مورال ہے وہ ہم سے بہت زیادہ گزرتا انہوں نے کہا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے ہم مانتے ہیں اس بات انہوں نے کہا بہادر آدمی کو دوسرے کی بہادری کا اعتراف کرنا انہوں نے کہا جس بے جگری سے وہ لڑ رہے ہیں ہم تو سوچ ہی نہیں سکتے نے کہا کہ اس لیے کہ ان کے سامنے منظر ہے کہ اگر موت ہے تو جنت ہے اور بچ گئے تب بھی کامیابی ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے مقابلے پر سمجھے ہیں کہ ان کا مرال ان کا جذبہ ان کی قدر ان کی ہمت کہ اتنا بدون وسائل وہ ہم سے لڑ رہے کہ اگر ان کے پاس یہ جدید وسائل ہوتے تو وہ پھر تو خدا جانے کس انداز میں مقابلہ کرتے ہیں